اس سے بڑا وجود کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا وہ ممبر پہ تشریف فرما بھر ہے صحابہ کا جم جمکٹا ہے تم بھی دلیل ہو ہم بھی دلیل ہیں صحابہ ہے بہتر کائنات کا امام ارشاد کرتا ہے لوگوں میں نے لمبا عرصہ تم نے بزار کئی سال کی نبوت کی عمر رسالت کی پیغمبری کی امانت کی قیادت کی سلطان بھی تھا قائد بھی تھا میرے لشکر بھی تھا میرے کاروان بھی تھا قاضی بھی تھا منف بھی تھا مکمل بھی تھا ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی صحابہ کی کشتیاں آکائے کائنا کے ساتھ سمجھ لوگو سنو میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اگر میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو دنیا میں بدلہ لے لے قیامت کے دن دھاوا دار نہ کر تم حکمرانوں یہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ خلاطین کا امام کائنات کا قانون کا سید سکلان کا تاجدار اپنے آپ کو قانون سے مابرا نہیں سمجھتا کسی کو اور خدا تو یہ قدرتوں کا قربانی تو نے ایک آدمی کے دل میں ڈالا تاکہ قیامت تک کے لیے نمونہ رہے لوگ سمجھے کہ اسلام کی نظر میں قانون کی اور انصاف کی عدل کی حیثیت کی ایک آدمی اٹھا کہا کا مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی صحابہ ہم اٹھے کون جو شہنشاہ کائنات کو کہتا ہے رحمت اللہ عالمی کو کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی اٹھا اور تمہاری زبانیں متل آؤ مالیت اللہ کی بات آئی ہے تو واقعہ سن لو حضرت انتخر ماتے سب کا وہ رضی اللہ ہو تالاب ہو آقا کی دس برس خدمت کی دس برس چاکری کی دس برس نوکری کی انس اپنے آقا کو کیسا پایا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 ہم نہیں کہتے لیکن لوگوں نے تو کہا ہے کہ یہ دین بادشاہوں کا بنایا ہوا ہم نے نہیں کہا لوگ کہتے ہیں یہ پکا سلاطین وقت کے اشارہ ابرو سے تلاشی ہوئی ہم نہیں کہتے ہیں ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے لیکن اگر تم یہی مسائل بیان کرو گے تو سوچو کہنے والوں کو لوگ سچا نہ کہیں گے تم سلاطین کو مبرہ قرار دو اور یہاں سلطانوں کا سلطان اپنے آپ کو احتفاق کے لیے پیش کرتا ہوں. کہا تھا میں نے بدل پہنچائی کہا آپ ہا نے ہا تک کا نین کشنشا ممبر سے نیچے اترا اس کے پاس اسے نہیں بلایا خود گیا کہا کیا ہوا کہا ایک دفعہ چھڑی سے مارا تھا اپنے ہاتھ کی چھڑی اسے تھوائی کہا دنیا میں اسی طرح مجھے مار لے جس طرح میں نے تمہیں مارا رب کے حضور مقدمہ دائر نہ کرنا تم کہو بادشاہ اس نے کہا آکا جب آپ نے مجھے مارا میرے جسم پہ کپڑا تھا میرے جسم پہ کپڑا نہ تھا میرے آکا میں اپنے کرتا مبارک کو اٹھا دیا پر ساتھی تم بھی محمد تو اسی طرح ننگے بدن مارنا جس طرح میں نے تمہیں ننگے بدن مارا وہ لگتا ہوا ہے چھڑی پھینکی اپنے ہوٹ مزور کے جسم تھر پر رکھ دیے چونتے ہوئے کہا میں نے تو یہ بہانا اس لیے کیا تھا کہ لفظ جس میں اثر کو چھو جائیں جہنم کی آگ حرام ہو جائے لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے یارو کہ یہاں اگر سید قانین رسول ثقلے ماورا نہیں مبرہ نہیں ڈر تر نہیں بالا پر نہیں قانون سے تو تمہارے حکمرانوں کی بساط تم یہی کہو کہ فلا ہم اگر یہ کہتے ہیں تو قصور کیا کرتے ہیں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 گٹ کے سامنے سیدا رہے ہوتے تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم نے گٹھ کی جگہ کبجے رکھ لی ہے ہمیں تو پڑتا کہ ہم نے کہا کہ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ کہ کائنات میں سنا ہمارا مطلب یہ ہے اور ہم اس کا باشنا بلطاف میں اظہار کرتے ہیں ابھی ای اس کی گردن کائنات کے جمابلہ کے سامنے ٹک ٹک سکتی ہے کسی بڑے سے بڑے فون کے سامنے نہیں سکتی ہے نہ ہماری کسی فران کے سامنے چکے نہ ڈھیری کے سامنے چکے تو میں مبارک ہم نہ جھکائے ہمیں جھکانا آتا ہی نہیں کہنا اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرنا یہ بڑے گستاح تھے اللہ پوچھے گا ہم کہیں گے اللہ پوچھو کیوں گستاخ بڑے گستاح تھے اللہ کے جی بڑے گستاخ تھے اللہ ماجرہ کیا ہے وہ پلاس قبر سے گزرے ماتھا نیچا ہی نہیں کیا اور ہم کہیں گے آقا اللہ مولا سن لے اگر ماتھا جکانا ہوتا تو مدینے والے کی قبر پہ نہ جکاتے اور جکانے کو دل بھی چاہتا لیکن مدینے والے کا فرمان یاد آ جاتا من نسارا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 اور باقی قبروں کا تو پتا ہی نہیں کہ اندر کچھ ہے بھی کہ نہیں اور مجھے تو خدا کی قسم یہ لسوری شاہ تموڑی شاہ پسوڑی شاہ سن کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے ہی نہیں کو اندر کیوں کہ اللہ کے دوست کا نام کبھی برا ہو سکتا کیوں نہیں کبھی کسی ولی کا نام پسڑی شاہ ہوا ہو نہیں سکتا اور سنا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 تھا کہ نہیں تھا ما کن کا تدری ملکتاب مل الون کچھ نہ تھا نام کا مسئلہ درپیش ہوا آمنا کے گھر بچہ ہوا رب نے کہا آمینا کے گھر بچہ نہیں ہوا خاتم النبیین ہوا ہے کہا نام رکھو سوچا کیا نام رکھیں کہا جس کو میں نے اپنا بنانا ہے نام بھی خود رکھنا ہے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 صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی حمد کی گئی جس کی تعریف کی گئی جس کی فنا کی گئی اور نام میں بھی تعریف کو بھر دیا کہ کوئی تنقید کر سکتا ہی نہیں ہے نام ولیوں کا اور تموڑی سا نہیں دوستوں ہمارا ایمان ہے کہ ان پہ رب کا کھایا اور جس کے سر پہ رب کا سایا اس کا نام بھی رب اونچا ہی رکھے اس کا نام بھی کبھی گوڑے صاحب ان کو تو رب آسمان کی بلندیوں سے ہم کنار کریں اور تم ان کو نو انسانی سے نکال کر جانوروں میں ڈالو گھوڑا تو کبھی انسان کا نام نہیں ہوتا چموڑی اور لسوری یہ جانور بھی نہیں بے جان کا نام رکھ دو لسوری شاید کیا نام دوستو ان کی محبت کا ہم سے تقاضا نہ کرو ہمیں محبت ہے اس سے کہ جس کے بارے میں جابر نے کہا رضی اللہ ہو سب رضی اللہ ہو, ہو کہ ایک دن میں نکلا مدینے میں چاندنی چھٹکی ہوئی اس کے سہر میں مسہور اس کی جاسبیت اس کی دلکشی رہنائی مجھ کو دبائے چلا چلتے چلتے قدم مسجد نبی کی طرف اٹھے دیکھا کہ ماہ تمام اپنے شانہ آئے مبارک پر سرخ چادر اوڑھے ہوئے اور جابر کہتے ہیں میری نگاہ آسمان کے چاند سے پلٹی اور صاحبہ کے چاند پہ پڑی تو بے اختیار ہو کے کہا کہ من وج ہے کل منی ہے لکن کمر اگر چاند کا تو آپ کے چہرے پور انوار سے ملا ہمیں تو اس کے چہرے کے دیکھنے کے بعد کسی دوسرے کے چہرے کے لیے کوئی حوث باقی اور یہی ہمارا ایمان اور دعا کہتے کہ تم مرے تو ان کی محبت میں اور ہم مرے تو ان کی محبت میں پھر دیکھنا تمہارا خاتمہ بھی اور ہمارا خاتمہ بھی. ہم کو پوچھے رب کیا ہے تو کیا لے کے آئے ہم کہیں رب تیری بادانیت کا اعلان لے کے آئے اور تیرے محبوب کی محبت لے کے آئے اور تم کہنے ہم ان کی لے کے آئے وہاں پھر داوانا الحمد للہ رب اللہ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ کس کو پڑھ رہی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں ابو بکر کو گائی دے رہے اس کے چھین لی اور بندہ ہے خدا ابو بکر کو برا کرنے سے پہلے یہ تو سوچ کے جس کی چھینی ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کی بھی تو سوچ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 اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان بے کار لڑ رہے ہیں اپنے اکادر کی نبی کر رہے ہیں اپنے افلاق کے ماضی کو گندلا رہے ہیں بگرنا کبھی کفر کو ضرورت ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا سکیں گے آج لڑتے ہو ہیں لڑتے ہو اس چیز پہ جس کو چودہ سو سال گزر گئے ابو بکر کو صدیق کو فاروق کو عثمان کو تم برا کہو گے تو چاند پہ تھوکنے سے چاند گندا ہو جاتا ہے اس پہ کوئی فلک پڑ جائے گا تم ہمارے جذبات کو کیوں میں درو کرو ہم کہتے ہیں کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستی کہ آدم کی اولاد میں قیامت تک جیسی پیدا نہ ہو وہ محمد کی ہستی ہے صلی اللہ ہو اور نبیوں کی امتوں میں تھے ساری کائنات کے جتنے نبی ان سب کی امتوں میں سب سے اعلی ہستی صدیق کی